آواز سے پہلے میں اپنے دل کی باتیں کچھ رکھنا چاہتا ہوں شہر کی خدمت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان کے مشہور عالم علامہ فخر جماعت ناظ سلفیت امام عبد الحمید رحمان رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد تاریخ علیدیث کا جو میدان کا ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے اندر خلا آ گیا ہے لیکن شیخ کے درس کے بعد ایسا لگتا ہے الحمدللہ کہ شیخ تاریخ الحدیث کے عیسائی کلو میڈیا ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکتہ فرمائے میں شیخ سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا اور اگر ہم اس کام کے لیے کچھ کام آ سکیں تو ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے کہ شیخ اللہ ارب العامین نے جو تاریخ الحدیث کا علم دے رکھا ہے اور جو واقات اور پوری تاریخ شیخ کے سیرے محفود ہے اگر اسے کتاب کی شکل میں شائع کر دیں اس کے لیے جو ہی دامے درلے اور سخنے کسی بھی طرح کا تعاون یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی لہٰذا میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ کی ضالع حضا توجہ دے کہ ایسا نام تو اللہ ہمارے رحمت رہن اللہ علیہ ہمیں اپنی اپنی چند تحریروں کے ذریعے سے تاریخ کو تاریخ اہل حدیث کو بیان کرنے اور سمیٹنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا جتنا کہ ان کو اللہ نے معلومات دے رکھی تھی تو شیخ ہی اداری سے ہی یہی گزارش ہے کہ شیخ محترم ہماری جماعت پر رحم فرمائے آپ اور اس طریقے سے اللہ اقبالعالم نے آپ کو علم دیا ہے تاریخ کا اہل حدیث کا جو طائفے منصورہ آفرت نام دیا ہے اس کے تعلق سے اپنے خیالات اور ان معلومات کو قلم فرمائیں اس کے تعلق سے ہمارے ان تعمیر اور عملی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہمارے لیے فخر اور شرب کی بات ہوگی انہی چند باتوں کے ساتھ میں شیخ محترم سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جو کا سلسلہ جاری کریں اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان سے متعلق فرمائے اور ماشاء اس سے پہلے ہمیں شکایت نہیں ہوا کرتی تھی کہ پہلے کے درج میں کچھ لوگ اونٹ جایا کرتے تھے سو جایا کرتے تھے لیکن شیخ کا جو موضوع ہے بیان کرنے کا انداز ہے الحمد للہ کسی کو بھی میں نے دیکھا بڑی دلچسپی سے شاید لوگ الحمد للہ اپنی جماعت کی تاریخ جماعت فرما رہے ہیں جو اسے محبت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے علم مددہ فرمائے اور میں سے پہلے جمی تہ حدیث کا جو کانفرنس ہو رہی تھی دلی کے اندر میں بھی اور بارش ہو گئی تھی شروع ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے جو ناظرین میں آلہ تھے شیخ اصغل امام مہدی صاحب نے اس وقت یعنی امام کو اکٹھا کرنے کے لیے تتر پتر ہو رہی تھی اور بارش میں سب لوگ بھاگ رہے تھے یہ جی شخصیت کو انہوں نے کھڑا کیا تھا شیخ ہمارے تھے شیخ جب حسن سامدنی حضرت اللہ اور آپ کا مائی پر آنا ہی سارے لوگ جو بھاگ رہے تھے بارش کی وجہ سے سب لوگ آشا کے اور شیخ کا در سننے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو الحمد للہ اللہ نے شیخ کی زبان میں تاثیر رکھی ہے اور وہ جادو رکھا ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ سب لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں تو یہی جو درخواستیں کہ ہمارے شیخ محترم محرم سنوید ایک ضرور ایک جماعت اہل علی کا ایک, ایک حقیر طالب علم ہونے کے حصے سے ہماری درخواست پر ضرور غور کریں گے اور اس طریقے سے ہماری جماعت پر رحم کرتے ہوئے اور تاریخ ہمیں دیں گے اور اس طریقے سے امت انشاءاللہ شاء اللہ اس سے ضرور مستقل ہوگی السلام علیکم و رحکاتہ کیا ہو اس کی ضرورت نہیں مائل مائل مائل مائل لگاتے، لگاتے شروع کریں الحمد للہ وقفہ سلام الباد ہی محترم سامعین بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یاد رکھنے کے توفیق سے فرمائے اصل کتاب شروع کرنے کے پہلے پہلے گھر کی تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے ہمارے ساتھی کتاب کو کھولنا چاہتے ہوں گے تھوڑی سی بات اور اس سلسلے کی بتا دیں کہ اور یہ انشاءاللہ کافی ہمیں مدد دے گی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہندوستان کے اندر یا پاکستان یا بر صغیر میں نے کہا یہ طبیری کام رکا ہوا تھا صرف کس نے زندہ کیا سمجھ جائیں کس نے زندہ کیا اور کیسے زندہ کیا حرم کے اندر حج میں آئے تھے تجلی ظاہر ہوئی دل میں ایک تلقا ہوا بس کتنا نہیں کہا کہاں جب رہی آئے باقی سب کچھ کہہ ڈالا ہاں؟ کہنے گے تن تو خیر امت انخ رجت لن ناس اللہ اکبر نئی تفشیر یو ہر رفون دنیا جانتی ہے کہ اخرجت اخرجتی یہی ہے نا مجھول اور لام کیا ہے اللام لفاق یہی ہے نا میرے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں اللہ ترجمہ کیا ہے کنتم تم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت اللہ نے تم کو مبوس کیا ہے بھیجا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے نا بھائی لیکن فوراً اس کا ترجمہ کیا کر دیا اپنے من کہ تم پیدا کیے لوگوں کی خاطر خروج کرنے کے لیے نہیں سمجھے یہ چیلا جو خروج ہوتا ہے اس کی دلیل کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی پوری ساڑھے چو تیرہ سو سالہ زندگی میں صحابہ نے تابین نے جو کچھ اللہ اگر سنا تھا جو یعنی اس آیت کا مطلب سمجھا تھا بالکل اس کے برخلاف خراب اپنے ایک ایسے عمل کی جس کا ثبوت کتاب و سنت نہیں اس آیت کو لا کر کے اس میں فٹ کیا بکر علامہ اقبال کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے میرے میرے بھائیوں ہمیں بتانا چاہتے کہ الحمد ہماری جماعت اہل حدیث جو ہمیشہ سے رہی اس کام میں کبھی خاموشی اختیار نہیں کی تاریخ تو بڑی لمبی ہوگی لیکن اختشار یہ کہ ہندوستان میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے جس دور میں اہل حدیث دعوت ختم ہو واللہ و مثلاً نمبر مثلاً تین سو پچہتر ہجری یعنی چوتھی صدی ہجری تک آپ اگر جانتے ہیں پورا سندھ یہ سورت آباد یہ ساحلی علاقے جو تھے سوائے اہل حدیث جماعت کے ہندوستان میں کوئی یہاں بسنے والا تھا ہی نہیں اور تعلق کریں رہے ہیں کہ احمدآباد شہر جو گجرات کا ہے احمد بادشاہ جو تھا وہ بتا کے خود اہل حدیث تھا اور اپنے محل میں بخاری کا درس کروایا کرتا تھا سوچو ذرا سا اپنے محل میں اس کو عالم نہیں ملے تھے تو مصر سے علماء بلا کر کے بخاری کی شرح لکھوایا بخاری کا درد دلواتا تھا دنیا میں کون سی انسان ایسا ہے جو بخاری کو اپنے گھر میں درد دلائے ہمارے ہاں لال قلعہ میں جو بادشاہ تھے پہلے مسنوی رومی گلشتہ اور بوستہ پھر اس کے بعد ہے ملفودات شریف اور چلتے چلتے چلتے تو فضائل اعمال آئی پوری تاریخ پر ڈالو جب سے محمود گدنبی کے بعد لے کر کے جتنی حکومت آئی جتنے حکام کسی حاکم کے کسی حاکم کے دربار میں کسی بادشاہ کے دربار میں کبھی بخاری کا یہ حدیث کا درس ہوا ہو یہ بادشاہ لیکن احمد احمد شاہ یہ جو ہے باقاعدہ بخاری کا در دلواتا تھا مشکلات جو تھی میرے بھائیوں یہ کہ باطنی پھر کے بھی جب منصورا اور سندھ کے علماء الحدیث کو ختم کر کے حکومت قائم کی اس کے بعد سے یہ انقلابات آتے رہے بچے کھوچے جو اہل حدیث تھے بچے کھوچے جو اہل حدیث تھے محمود غد پھر اس کے بعد جو مغل حکام آئے ان کے ساتھ اہناف آئے اور انہوں نے اہل حدیث پر ظلم کرتے مسجدیں چھینتے عوام کو قتل کرتے مدرسوں پر قبضہ کرتے نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں اہل حدیثوں کی زندگی کو زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا اس لیے وہاں علماء ہجرت کر کے ادھر ادھر جانے لگے دی. ادھر ادھر جانے لگے دی. منتقل ہونے لگے لیکن خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے شہر گاہی سے جو غالم موضوع علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی نہ لیکن ایک کے دکھے ہوتے تھے ان کی آواز میں کوئی طاقت نہیں تھی مثلاً یا دس سو نو سو اکیانوے میں نو سو اکیانوے میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں ملا عبد القدوس گنگو ہی سمجھ گیا سدر صدر الدین یہ جو صدر السدور تھے گنگو کے جو عبد القدوس ہیں ان کے بیٹے کتنی بڑی خان کہاں کے بیٹے تھے یہ آئے حج کے لیے بھیجا اکبر بادشاہ نے آئے مکہ مدینے میں حدیث پڑھی لوگوں کو, کو, کو حدیث پڑھتے ہوئے دیکھا خود حدیث پڑھی پلٹ کر کے گئے تو سید سلیمان ندوی اور دیگر اہل میں کہتے ہیں گئے تھے تو سیدھے سادھے پلٹ کر کے آئے تو کچھ اور بن گئے یعنی خوشی کے طور پر کہتے ہیں الحمدللہ گیا کتاب سنت پڑھا ہے لیڈیز بن گئے نہیں آئے تو کچھ پتہ نہیں کیا بن گئے ہمارے ہاں پچھلے دنوں دبئی ہو ایک بنگالی درس میں آتا تھا اللہ نے اس کو کے ہو گیا اکلو تھا بیٹا تو اس کے ساتھیوں نے پہلے سمجھایا نہیں سدرا تو باقاعدہ اس کی ماں کے پاس فون کر دیا بنگلہ دیش کیا ہوا تمہارا بیٹا وہاں پہ گیا اب ماں بچاری رو رو کر کے بیمار کیا ہے وہاں بھی پتہ نہیں چار پیر ہو گئے <laughs> چار پیر ہو گئے بیٹا جھک کے چلنے لگا سیگے نکل گئی گدھے کی شکل ہے بھی بن پریشان آخر بیٹے بیٹے چلو وہاں بھی نکلے بن گئی لیکن کم سے کم ایک مرتبہ اپنی صورت بھیج دو تاکہ دیکھ لو کہ میرے بیٹے کے کتنے پیر ہو گئے اس زمانے میں ابھی پچھلے سال کا واقعہ ہوتا ہوں ایک عجیب سا دورہ صحیح سلیمان ندوی وغیرہ یہ کہنے بجائے کہ الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا نہیں کیا ہو گیا کچھ اور بن گیا پھر بعد میں لوگوں نے کہا یعنی اہل حدیث ہو گیا لیکن سمجھتے ہیں بعد میں قتل کرا دیا گیا ان کے بعد دس سو اکتیس ہجری کے اندر الحمدللہ بڑا زبردست عالم کادی نصیر برہان پوری رحمت اللہ رہے یہ بیرجاپور میں شادی ان کی ہو گئی تھی کرناٹک میں بران پور کے رہنے والے تھے شادی وہاں ہو گئی اللہ رب العالمین نے ان کو باقاعدہ امامت کا مقام حاصل ہے کہ اس وقت پورے بر شغیر میں امام اہل حدیث کے لقب سے جاتا ہے جب مقتدی نہیں ہوگا تو امام اکیلے کیا کرے گا امام آدمی بنتا ہی ہے جب اس کے آگے پیچھے پیش چلنے کیسے کہا جاتا ہے یہ ایک عالم دین ہو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ ہوں الحمدللہ ان کا بھی برا حسر وہی کیا لوگوں نے چلے گئے بیجاپور سسرال اپنے سسر سے ملنے کے لیے سسر جو تھے وہ قاضی تھے بہمنی حکومت کے قاضی تھے بیٹھے ہی بے تھے کچھ بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ قال ابو حنیفہ کا دا نے کہا انہوں نے کہا قال رسول اللہ کا اب وہاں ٹکرا ہو گیا قال ابو حنیفہ اور قال رسول اللہ سسر نے کہا کیا بات کرتے ہو میں کہتا ہوں کال ابو حنیفا تمہیں رسول اللہ کیا ہے کلر رسول دادا داماد کو داماد نے کہا کہ ہزار کا ابو حنیفہ قربان کر دیے جائے گی ایک کالا کیا پوچھنا اچھا اٹھے کازی برہاندین سر دے کی شاید آباد ہے ہم گئے ہوگا کچھ چائے کافی لانے کے لیے خوب انتہا سے بیٹھے باشاء اب بچے ہیں ادھر سے آیا تو شمشیر برا لے کر کے کاب حنیفہ کو ٹھکراتا ہے اب یہ سوچے کہ کیا لڑیں یہ جوان تھے وہ بوڑھا کہتے ہیں قتل قتل کرنے کے لیے کروا لے کر کے جوتا پہن ایک دو تھی پیچھے لگا اب جوان تھا کیا پکڑ پاتا تو بہت دور کلو دو کلو میٹر پیچھا کیا پھر اچھا ہر اب دوبارہ نت دیکھیں گے یعنی آپ سوچیں کہ جب اس قسم کے حالات تھے تو آدمی اہل حدیث نام لینے میں بھی ڈرتا تھا یہ دستور ہے بنتی ہے کیسا تیرے محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے صبح میری کمی نہیں تھی کتاب سنت والے تھے چنانچ اللہ حیات سندھی جو ہجرت سنگھ سے ہجرت کر کے آئے اور مسجد نبی میں اپنے استاد محترم جنہوں نے یہاں مسجد نبی میں درس حدیث کا سکہ گاڑا تھا مورا علامہ امام ابو الحسن سندھی ال کبیر متوفا انیس سو اڑتیس گیارہ سو اڑتیس گیارہ سو اڑتیس ان کے عظیم ترین شاگردوں میں علامہ حیات سندھی تھے جو سندھ منصورہ تھٹھا سے آ کے یہاں ہو گئے تھے یہ درس حدیث دیتے تھے ماشاءاللہ اللہ اللہ رب العالمین نے ان کے پاس ہندوستان کے یمن کے نجد کے چند علما کو بھیجا جہاں سے کتاب و سنت پر اعل... عمل کرنا اعلان کر کے جس میں ایک علام و محمد فاخر زائر الہ آبادی متحفہ گیارہ سو ہجری گیارہ وہ آ یہاں حدیث پڑھیں 1143 سو ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آ گئے حج کے کیمیت سے حج کر کے مسجد نبوی آئے تو جہاں کالا یوسف کے بجائے کالا رسول اللہ کالا عجیب صدا سنی علامہ ابو الحسن محمد افضل سیال کوٹی سے تھوڑی سے بخاری پڑھی تھی انہوں نے دلی کے اندر اور یہاں آئے تھے ٹھہر گئے 1145 تک ٹھہرے رہے یہاں کہاں یہ شیخ الاسلام محمدی نے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب الوہا نجدی کو حدیث پڑھنا ہوا وہ بھی آ یہاں مسجد نبی میں زیدی شیعہ کا ایک عالم امام محمد بن اسماعیل السنانی البیر واغ حدیث پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں جب یہ لوگ علامہ حیات سندھی سے حدیث پڑھی تو کیونکہ علامہ حیات سندھی محدثانہ انداز سے حدیث پڑھاتے تھے اور حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے اب ان کی وجہ سے عرب اور عجم میں حدیث کا علم ہوا آلامہ محمد فاخرز الہ آبادی یو پی گئے شاہ ولی اللہ دہلی گئے محمد بن عبد الوہب نجدی نجد آ گئے اور محمد اسماعیل صاحب سبلی سلام کے کہاں چلے گئے یمن اب بیک وقت کتاب سنت پر عمل کرنے کا ایک ہندی عالم سندھی عالم اللہ میاض سندھی سے چار ملکوں میں حدیث کا درس محدثان محد سے عام ہو گیا سمجھ گئے نا اور کے ان کے بعد سے آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اب جاری رہے گا فونوں سے یہ چیرار بجھایا نہ وہ اللہ متم نور برابر چلتا نہیں علامہ حیات محمد فاخر ظاہر الہ آبادی یہ بڑے کڑک تھے ماشاءاللہ اور بہار تک ان کی دعوت پہنچی یو پی بہار بنگال یہ آ ایک مرتا دلی بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث رہتے تھے دوستو لیکن کھل کر کے آنے کی ہمت نہیں پڑتی علامہ محمد فاخر زاریہ الہ آبادی آ گئے دلی جامع مسجد نماز پڑھی مغرب کی زور سے آمین سمجھ گئے شامت آئی تھی نیت توڑ کر کے پل پڑے دہلی والے گھوسا بوکا مارنا مارتے مارتے مسجد سے باہر اردو بازار والے گیٹ سے نیچے لے گئے سوچو آج ایک بلڈنگ کے برابر تو جامع مسجد دہلی کی سیڑھیاں ہیں ظالم انہیں اٹھایا نہیں مار مار کر کے دی جب دیبارے بالکل پست ہو گئے حرکت کرنے کے لائق نہیں تو ان میں سے کسی کے دل میں رحم آیا कहािमों क्यों मारते हो छोड़ो इसको जब होश आया तो कहा तुमने आमिन क्यों बोला कहा मैं तुम लोगों को जवाब नहीं दूंगा अपने शहर के सबसे बड़े आलिम को लाओ, तब मैं जवाब दूंगा सबसे बड़े आलिम के शाह इस मात्र हो शाह बली बुल्ला लोग दौड़ ही गए कुछ मेहरबान صاحب جلدی آئے آدمی کو مار مار کر کے بوڑھا آیا ہوا ہے مسجد میں آمین زور سے بولے مار مار کے برا حال کر دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہم جواب دیں گے تو بڑے حسOC. آئے شاہ صاحب ویسے ننگے پیر بھگے بےچارے آئے تو دیکھا استاد بھائی تھا استاد میرا لوگوں کو کہا کہ نہیں نہیں ہٹائی نہیں ہم نے زور سے آمین بولا رفول کیا یہ صحیح ہے یہ غلط شاہ صاحب نے کہا صحیح ہے ہم ساری پبلک شاہ صاحب کو فاخر دہر الہ آبادی کو چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگی یہ بھی شپر اس طرح ابھی تو ہاتھ اہاباد کبھی آم نہیں بولا اور آج اس کی پتا کہتے تو ثابت ہے یہ اس وقت علامہ فاخر دائر الہ آباد سوچو کتنا خوف تھا پور کہاں کے کہنے لگے شاہ صاحب آپ اگر کائل ہیں تو آپ یہ دین و افزور سے آمین صحیح سمجھتے ہیں تو دلی میں اگر بولتے ہوتے تو آج ہمارے اوپر یہ مصیبت نہ آتی یہ آپ کی کوتاہی یہ جس کی بنا پر یہ مصیبت آئی ہمارے اوپر شاہ صاحب نے کہا اگر میں آمین بولتا ہوتا تو آج تمہیں دلی میں کوئی بچانے والا نہ ملتا سوچو ذرا سا کتنا مشکل تھا سمجئے نا برابر جاری رہے اور پھر الحمد ان کے بعد شاہ عبد العزیز تو معاملہ یہ تھا شاہ عبدالعزیز شاہ صاحب کے زمانے میں کافی روشن خیالی آ گئی شاہ ولی اللہ اور لوگوں نے سمجھا ان کی وصیتیں ان کی تحریریں کرتے تو نہیں تھے لیکن کہہ دے ودی یا رفو یا جس کو کہتے ہیں کیا کون سا ڈوز ہے نا سلو سلو پائزن سلو پوائزن ڈوز بھائی جو رفول یادین کرتا ہے نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے جو نہیں کہتا وہ بھی ہو جاتی ہے لیکن میں رفول یدین کرنے والوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں کیوں اس سنت پر عمل کرتا ہے یہ شاہ صاحب کی تحریر آج بھی ہو جہاں تحریر ہو گیا پھر المسوا فی شرح معتا المسفہ فی شرح محتاطہ ان دونوں شرحوں میں کہا جاتا ہے سیونٹی فائیو پرسنٹ اہل حدیث مسائل کو ترجیح دیا حنفی مذہب کو آ, آ, آ, آ, مرجو یعنی پچیس فیصد صرف حنفی مذہب کو اختیار کیا صحیح کہا 75 فائیو بہت ان کے انتقال کے بعد جب ان کے جانشی بن گئے شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز تو انہوں نے کتاب سنت کا اور مسئلہ بڑھایا اسی اسلام انہوں نے خواب دیکھ لیا کون یہ بات ہم خواب والوں کے لیے بتا رہے تھے ہمارے یہاں کوئی خواب حجت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ٹکراتا نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ اکبر اور فتوا عزیزیہ میں ہے بعد میں لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی بڑا یاد ہے کسی کو خواب یہ شاہ صاحب کو خواب شاہیز کا خواب خواب دیکھتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا مولا علی آ گئے مولا بات چیت کرنے کے لیے میں نے کہا حضرت یہ دنیا میں چار طریقے ہیں سہارتی چلنا اور کیا لکشمندی <coughs> قادری چشتی ان میں آپ کو کوئی پسند ہے کہاں ان چاروں میں سے کسی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں تو سیدھے اللہ اس کے رسول کو جانتا اللہ کہتے میں خواب دیکھا مولا علی سے میں مسئلہ پوچھا انہوں نے یہ کہا میں نے کہا اچھا بتائیں پھر یہ چار مذہب جو ہیں انفی شافی بالکی امبلی ان میں کہا یہ سب تم لوگوں نے ایجاد کیا ہم لوگ تو صرف کتاب اللہ سنتے خواب شاہ صاحب نے خواب بیان کیا لکھ دیا گیا اب پوری دلی کے اندر خلبلی مچ گئی بھی لوگوں نے اس کو مٹایا یہ کیا سمجھ گئے تھا ان کے درسوں میں شاہ صاحب کے درسوں میں جو طلبہ پڑھتے رہے ان میں ایک شاہ اسماعیل شہید تھے اللہ اکبر یہی شاہ اسماعیل شہید جو ہیں مونا ابوال آزاد اپنے تذکرہ کے اندر اپنے باپ خیر الدین کا قصہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جس دن شاہ عبدالعزیز کی تاج پوشی ہو رہی تھی تاج پوشی ہو رہی تھی یعنی شاہج ونی اللہ کے مسلدے درد के کے لیے تاج پوشی ہو رہی تھی سارے علما اکٹھا تھے تو مونا خیل الدین کہتے میں نے دیکھا کہ فنا فنا عالم گئے اور پکڑ کے کان میں کہا دورت نہیں شاہ صاحب کے کان میں کہا کیا کان میں کہا کہ دیکھو تمہارے باپ نے حنفیت پر تھبا لگا دیا ہے بیٹی بنائے مہربانی تم ایسے نہ کرنا اس کو صاف کرنا کیا تھبا تھا حنفیت پر کہ جو رفول جی دین کرتا ہے وہ زیادہ محبوب ہے چونکہ سنت پر عمل کرتا ہے بلدت کس کے جو تقلید کے تقلید کے دیواروں میں جو ڈرل مشین ڈال ڈال کر دی کتاب و سنت کی سوراخ کر دیا تھا اس کو کیا قرار دیا وہ دھپا کہتے ہیں میرے والد خود بتاتے تھے میں نے اپنے کانوں سے سنا چلو اب اتنی بار شاہ صاحب تھوڑا سا نرم ہو گئے لیکن شاہ اسماعیل شہید پڑھے بخاری مصرف شروع کر دیا شاہ صاحب کے خاندان میں شاہ اسماعیل شہید اور شاہ مخصوص اللہ رہ اللہ یہ دونوں نوجوان تھے جنہوں نے ہمت کیا صدیوں سے جس عمل کی ہمت نہیں کرتے تھے انہوں نے جان ہتھیلی پر جان رکھے اور میدان میں آ گئے اور انہوں نے ظاہری طور پر دہلی کے علماء میں بڑی پریشانی شاہ صاحب سے مرادرہ کر دے شاہ اسماعیل شہید سے حدیث دکھاتے کہتے ہیں دس ہزار حدیثیں ان کو زبانی یاد ہو چکی تھی شاہ اسماعیل شہید کو اب ان سے بحث تو نہ کر سکتے آخر میں یہ سارے یہ واقعہ منقول ہے میترا قطل حدی می ترکل لوہے کہا تھا بڑا میاں صاحب کے شاگرد نے لکھی ہے بڑی زبردست کتاب کہیں مل جائے تو پڑھیے گا اس میں واقع منقول ہے حضرت شاہ علی اللہ شاہ اسماعیل شہید کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت یہ بڑا گزب ہو گیا ہے بڑا گزب ہو گیا ہے یہ بڑا گزب ہو گیا کہا کیا گزب ہو گیا یہ آپ کا بھتیجہ جو مولوی اسماعیل ہے اس نے تو رفول شروع کر دیا ہے جامع مسجد میں جب بھی نماز پڑتا ہے رقو میں جاتے وقت اٹھتے وقت زور سے آمین بولتا ہے شاہد العدی نے کہا آپ لوگوں نے سمجھایا نہیں کہا بہت سمجھاتے باز نہیں آتا بڑا کٹر ہوگ چکا ہے کہا مرادرا کر لو کہا مرادرا کرتے تو بخاری کی حدیث کھول کے بتاتا ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کل تک کہاں تھے ہم کل بھی تھے کل کے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں لیکن تم نے کیا کر رکھا تھا ہم کو بہت ہی زیادہ اب وہ دبانے اب ہم دبائیں گے انشاءاللہ اب وہ زمانہ گیا اب آج ہم سے سمجھوتا کرنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں ایک تصویر آپ بھی ہیں اور ہم کہتے نہیں ہم ہی حق پر ہیں تم حق پر آج جھگڑا اس پر ولح آ کر پورے ہندوستان کی بات کتنے علاقے ایسے ہیں بھائی آپ تو حق پر ہے ہیں لیکن برا یہ ہے کہ جو آپ اپنی آبا کسی اور کو حق پر واللہ اللہ آج ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ ماحول میں نے دیکھا اور بھی نہیں دیکھا سمجھ گئے نا کہ آج ہم کو حق تسلیم کر چکے ہیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو بیا کے کہے گئے لیکن نہیں نہ شیر کے کو ہم نے کبھی صحیح کہا نہ گدار کو نہ آئندہ کبھی تو شاہ کہماعیل شہید بخاری پیش کرتا ہے تو شاہ عبد العزیز نے کہا بخاری کھیتی سے ہی پیش کرتا کہا کہ ہاں کہا کم وقت میں اس کو بخاری پڑھائی تو سدھر گیا واللہ <سؤال> <سؤال> حیرت کی بات ہے کیسے کیسے ہلے دی اسکول ماٹی ہم نے بخاری اس کو پڑھائی تو سدھر گیا تو تم کو کیا مجھے کوئی پوتھی پڑھائی تھی جو آ تک نہیں سدھر ہم نے تم کو بخاری نہیں کہا پوتھی پڑھائی تھی ہمارے پاکستان بھی پوتھی نہیں تو پوتھی کا مطلب ارے ویسے ادھر ادھر کی فالتو کتاب رام کہانی تو وہ تو سدھر گیا وہی بخاری اور تم کو کون سی بخاری پڑے گی تو کب وقت نہیں سترا آج تک اپنا سمو لے کر کے شاہ صاحب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ ہے جب میدان میں آئے اور سید احمد شہید کے ساتھ مل کر کے جہاد جب کرنے لگے اٹھارہ سو چھبیس کے اندر اٹھارہ سو چبیس 20 کی داستان چھوڑ دیتے ہیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اب تبلیغی جماعت بنائی اور قرآن میں करके کر کے ایسا نہیں کیا اس سے پہلے تبلیغ کوئی نہیں کرتا تھا تبلیغ کی فضا ہم نے کیا ہندوستان کے اندر کیوں افضر غور سے سنے اٹھارہ سو چھبیس میں جب جہاد کی سے شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید اور پورے قافلے کو لے کر کے سرحد گئے کہ وہاں سے جا کر کے انگریزوں سے سکھوں سے ہم کیا کریں گے مقابلہ کریں گے کیوں دہلی میں رہ کر کے جہاد شروع کرنا ناممکن تھا چاروں طرف یا پنجاب کی طرف سے سکھ تھے انگریزوں سے مل کے اور باقی تین طرف سے انگریز دہلی پر اگھیرے بھی تھے اس لیے سرحد کو اختیار کیا وہاں جب گئے سرحد پر تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آ آ آ رفیق کے سید احمد شہید بریلوی سے مشورہ کیا اور مشورہ یہ کیا کہ کی ہم لوگ یہاں لڑیں گے صرف جہاد کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے بر میں دعوت و تبلیغ اور عقیدے توحید اور شرک و کو بتانے کے لیے ہم لوگ یہاں سے دعات کو بھیجے اللہ اکبر موڑا الیاس پر جھوٹھی ہوئی مخرجر لناس بار میں نادل ہوئی اور ان کے پیدا ہونے سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے ہم جماعت منظم انداز سے تبلیغ کا کام شروع کر چکی تھے بھیجا جائے ایک تو لوگوں کے عقیدے کی سلا نمبر دو مجاہدین تیار کر کے سرحد دیں گے نمبر تین فنڈ کی فراہم ٹھیک ہے نا وہاں سے تقریباً تیس پینتیس علماء کو علماء کو بردر کو بھی سارے مصیبت یہ ہے ٹائی وارا نہیں یہ سیدھا سادہ آدمی کیوں ٹای والا اپنی ٹاہ سنبھالے رہتا ہے حدیث نمبر اور آٹھ نمبر بتا دیے باقی سب کچھ ہو جائے اس کو اپنا اسٹیج دیکھ رہے اسٹیج پر لائٹیں کتنی سمجھے نا یہ سوفی دین دار مخلس ہاتھ میں ڈنڈا ہے ایک جوڑا پہنے ہیں ایک جوڑا بازو میں رکھے ہیں اس سنجے کا جھیلا بھی تھیلے میں لے کے چل رہے ہیں یہ تھے مغل بھیجا گیا اور ماشاء اللہ سید احمد شاہ اسماعیل شہید جانتے تھے کہ اس میں کون کون ہم سے پڑھا ہوا ہے اور کون کون اہل حدیث ہو گیا کون کون روی نیچے دوسروں کے پاس جاتا ہے پڑھنے کے لیے چن چن کر کے تقریباً تیس پینتیس علماء کو ہندوستان بھیجا نمبر ایک موڑا ودایت علی اولاد حسن کنو جی نواب صاحب کے والد نواب صاحب کے والد اولاد حسن تنو جی کو بھیجا یو پی سی پی یا جس کو آسم ایم پی کہاں ایم پی یہ آئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا نواب صاحب کہتے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی مسجدیں آباد ہو گئی شراب خانے بند ہو گئے گانے والے توبہ کر لیے اور شراب کے اڈے ختم ہو گئے درگاہیں ویران پڑ گئی مجاور اکیلا بیٹھا دن میں دیکھتا تھا آئے تو کھانے پینے کے کچھ چکر چل رہا ہو اکبر کہتے کہ کتنے کلمہ پڑھنے والے شل کو ودا سے توبہ کیے ہمیں تو معلوم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں ہم نے والد صاحب کے معاملات کو دیکھا تو اس دعوت و تبلیغ میں کم سے کم دس ہزار ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اخلاص کس کی ضرورت ہو دوستو اور آج ایک انسان صرف ایک ڈائی اپنے اخلاص کے برکت سے نہ تورات کا علم تھا نہ انجیل کا نہ گیتا اور چیتا کا سارا علم تھا تیس پارے قرآن کا نبی کی سیرا تو نبی کے اور آج آگے نہیں جب تک غیر مسلموں کی کتابوں کی اسٹڈی نہیں اسٹڈی سارا بیڑا اسٹڈی کر دو ہی لفظ نکلے ہیں اسٹڈی اور کیا ریسرچ کیا اسٹڈی اور ریسرچ ریسر حدیث پوچھے گا مورنا صاحب یہاں ملے گی بخاری کے اندر کیا چاہیے آپ چاہیے نہیں بس آپ نمبر بتا دیں میں ریسرچ خود یہ ریسرچ اور ریسرچ کا معاملہ کہاں آ گیا ریسرچ علماء سے تعلق تھوڑ ہم ریسرچ کر لیں گے سمجھ گئے نا تو ریسرچ کرتے کرتے آدمی کچھ کا کچھ کر ڈالتا ہے ایک ریسرچ دور سے اسٹڈی کر لیں گے گئے نا ان دونوں چیز نہیں جہاں تھے وہی لیکن ایک انسان کتاب و سنت کا ہے وہی ہندوستان کا ہندو وہی کرسچن وہی یہودی وہی سکھ لیکن دعوت دیا تو کتنے لوگ اسرمان ہو گئے دس ہزار بہرحال یہ نمبر دو موڑا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ ان کو بھیجا بامبے کے علاقے میں آٹھ مہینے تک بامبے میں رہ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا کون محمد علی رام پوری آٹھ مہینے کے بعد پھر ان کو کہا کہ آپ حیدرآباد دکن جائیں چلے اور بامبے میں مونا عبداللہ اللہ غازی پور کے تھے ان کو بھیج دیا مقرر کر دیا وہ بامبے میں دعوت ہوتا بھی نہیں ان کے بھائی تھے مونا عبداللہ اللہ کے لب بریدا کے ان کے بھائی کو بھیجا گیا آج کا کرناٹک جو ہے بلاری کے اندر وہاں پہنچ گئے ساؤتھ انڈیا میں اس طرح سے موڑا محمد علی رام پوری کو حیدرآباد مقرر کیا گیا آٹھ نو مہینے وہاں کام کرتے رہے پھر اٹھارہ سو اٹھائیس کا واقعہ یہ ہے اٹھارہ سو انتیس میں شاہ صاحب نے موڑو بلایات علی صادق پوری پٹنہ کے جو رہنے والے تھے ان کو بھیج دیا حیدرآباد دکن اور مونا محمد علی رام پوری کو بھیجا گیا مدراس اور چنائی میں اس طرح سے اس ساؤتھ انڈیا میں دعوت توحید عام ہو گئی اور تقریباً دو سال مولا ولایت علی صادق پوری حیدرآباد میں رہ کے مضافات سے حیدرآباد سکندر آباد میں دعوت کا کام کیا جماعت بنی اسی اصنا میں جب توحید و سنت کی دعوت عام ہونے لگی تو نلان میں حیدرآباد جو تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے دعوت کر دی بڑا عجیب لطیفہ لطیفہ پیش آیا بیان کر دیں کہ چھوڑ دے بھائی حیدرآباد سے رکیں گے نواب صاحب نے ان کی دعوت کر دی شاہی محل میں جب شاہی محل میں داخل ہوئے تقریر کرنے کے لیے مونا ولایات علی تو وہاں کے جو درباری مولوی تھے کھاتے کو جناب والا جو ہے یہ صرف پوروں کا تذکرہ اور جنت کا تذکرہ سنتے نہ چاہتے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا ورنہ ان کا موڈ خراب ہو جائے گا صرف جنت کی خوبیاں اور پوروں کی خوبصورتی بیان کرنا ہمارا آپ ماشاء اللہ خوب خوب بڑا انعام دیں گے لیکن اہل دکھتا نہیں میرے بھائی اس کو تو کتاب و سنت کی دعوت دینی ہے ورنہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم کو ہم نے توفی کیا کیا تو مونا علی صادق پوری آئے خطبہ پڑھا شروع کیا فن کے ہو ما بڑا کمبینا شراب کی حرمت پر اس پر اس پر خوب کرتے ہوئے ان کو پتا چل گیا تھا کہ جناب والا کی نگاہ میں اٹھارہ بیویا ہیں کتنا خوب تحقیق عقیدے بیان کرتے کرتے اب آپ دے اصلی محرمات پر شراب حرام یہ حرام اے حرام اور سورت النسا کے منت اب وہ جو سرکاری مولوی کہ اب اس کی گردر ماری جائے گی اس کو پہلے ہم لوگوں نے سمجھایا تھا کہ حضور والا صرف دو چیزیں سننا پسند کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور جنت کی حوروں کی خوبیاں اور یہ ساحل نہ ہوروں کی خوبیاں بعد اور نہ تو پہلے اس کو سمجھایا تھا جب بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواد مگر وہ بھی کتاب سنت ولی اللہ ونا علی صادق پوری شروع کر دیئے اور بتایا کہ جو چیزیں حرام ہیں اس میں شراب یہ ہے یہ وہ نواب سنتا تو رہا کہ ہاں ہمارے ہاں یہ بھی حرام یہ بھی حرام جب آرے فن کے حکومات آب ایک مرد کے لیے ایک وقت میں چار بیویوں سے زیادہ رکھنا جائے نہیں منکوہا مادیاں ہیں کوئی بات نہیں لیکن منکوہا کتنی اور وہاں اٹھارہ تھے کتنے کتنے زیادہ ہے بھائی چودہ جو ہے لا ہو گئے تو ٹھیک وہاں سیدھے کار حلال کی کر حرام کی جب یہ بیان کرنا شروع کیا اب سارے بولو سب خیر ہے اس کی تھوڑی دیر کے بعد جو حدیث بیان کیا کہ فلا موقع پر فلا آدمی اسلام لایا اس مسلمان کے بعد اللہ سلفرمایا ہمارے پاس چھ بیویاں ہیں کتنے کا پانچ بیویاں ہیں تو اللہ سل فرمایا چار کو رکھو باقی سب کو طلاق دیا اب وہ ضرور نہیں لگا نواب تھے وہ جب محرمات کے ارتقاب کی وعید قرآن میں احادیث بیان کیا اب اداروں کتار رونے لگا مولانا نے بند کیا بات پوری بھی تو مولانا کو گلے لگایا اب سارے چمچا چمچا گیت کیا کہیں گے وہ جتنے درباری مول بھی تھے کہا اور یہ تو کچھ کا کچھ نہیں کر گیا پھر بڑا کام یہ کیا وہی بیٹھے بیٹھے چار کو رکھا باقی سب کو تلاق دیا کہا اسلام یہ ہے میرے بھائی دعوت دعوتیں ہوتی تھیں لیکن صرف فضائل کی کس کی فضیلت؟ جنت کے حوروں کی نہیں نہیں بات ہو کرو جس میں توڑ نہ ہو پھر بڑا اچھا فارمولا دوسروں کو چھیڑو نہیں اپنا خوبصورت یہ بھی کوئی دعوت ہے اس لیے میں کہتا ہوں اللہ الا اگر دنیا میں آج بھی کوئی دعوت دے اور جس کو دعوت کہا جائے تو صرف اہل حدیث دعوت دیتا ہے یہ حق یہ بات باقی جو ہے گڈ مڈ سب کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں سوچو اپنا چھوڑو نہیں دوسروں کو میرا چھیڑے کیسے کام بنے گا بھائی اگر نہ چھیڑتے تو کلیائی ہلکا فیرون بات ہی نہ بنتی ہاں تو ماڈرن چھیڑا کیا کیا چھیڑا اور کامیابی ہوتی ہے الحمد بس ہاں اللہ جیسے کام بڑا بڑی بات یہ سب سارے پریشان تھے پھر نظام کھڑا ہوا کہا ہے چودہ ویڈیو جو میں نے طلاق دیا ہے تم نے کروایا تھا تم تم نے بتوا دیا تھا تم ہماری روٹی کھاتے تھے ہمارے پر لیکن آ تک بتایا نہیں اس لیے چودہ میں سے چودہ وزیر ہو کے ہمارے لگیا تم کا ان کی زندگی بھی برباد الحمد وہاں بھیجا موڑا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ وہاں گئے مدراس میں مدراس میں بڑی مخالفت کی گئی تخت ایمان کے خلاف احتجاج کیا گیا روڈ پر چوراہے پر چلایا گیا ان کے خلاف کیس کیا گیا لیکن شمالی مدراس کا یہ بڑی عجیب سی چیز ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے شمالی مدراس میں جس کو نواب ارکاٹ کہا جاتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تفحیح سے نوازا پھر اس کی بیٹی کو نوازا بیٹی کا شوہر جو تھا وہ سرفیرا نہیں ہم طلاق دے دیں گے میں جو کہوں گا وہ کرنے پڑے گے اللہ تعالیٰ آج ہماری ماں ہمارے گھروں کو ایسی ہی دیندار اور استقامت پذیر عورتوں سے بھر دے ہمارے گھروں ایک ماں نے اتنی بڑی قربانی دی جب بہت زیادہ پریشان کیا تو کیا جواب دیا آپ ہمارے سرداج ہیں رات بھر آپ کی پیر دباؤ آپ کی خدمت کروں گی لیکن جہاں تک معاملہ عقید توحید کا ہے تو اس کے بارے میں تو میں آپ سے سمجھوتا اور جواب کیا دیا معلوم ہے ہمارے سرکار اپنا عمل لے کر کے آپ اپنی قبر میں جائیں گے میں اپنی توحید لے کر کے اپنے قبر میں جاؤں گی دنیاوی اعتبار سے ہم سمجھوتا کریں گے لیکن دینی اعتبار توحید سر کوئی اللہ تعالیٰ نے اس نواب کی بیٹی بیٹی کو استقامت دیا جس کی بنا پر الحمد یہ پورے علاقے میں اہل حدیث بلکہ بڑی عجیب سے بات ہے انہی لوگوں میں سے جو موڑا محمد, محمد علی رام رحمت اللہ علیہ کی برکت سے جو آآ آآ کتاب و سنت کی تحریک وہاں چلی لوگ اہل حدیث پیدا ہوئے انہی کی برکتوں میں سے ایک بڑی عجیب سے برکت ہے ان شاء یاد رکھیں گے آپ لوگ کتاب پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ ہم شیخ بہن کو کہیں گے پڑھتے جائیں گے آپ لوگ سنتے جائیے گا. وہ تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جو یہ ایک آخری بات اور بتا دیں اللہ اس ایک عورت کے اس استقامت میں اللہ نے اتنی برکت دیا اتنی برکت دیا کہ تفصیل تو نہیں بتا سکتے ورنہ جمعے کے بعد بھی بیٹھنا پڑے گا اس طرح اتنا بتاتے ہیں اللہ کہ ایک بہت بڑا پیر درگاہ کا زمیدار مالدار اس کا ایک بیٹا مجاور کا سوچتا ہے سات پوش سے ہم لوگ درگاہی پر قائم ہیں ان حاصل نہیں کرتے کیوں جتنی آمدنی درگاہ پر ہوتی ہوتا کہیں نہیں ہوتی سمجھ گئے نا تو اس کے بیٹا اس کا مجاور کا نام تھا یاد ہے گئے سید سرمست حسین آ? سید سرمد حسین بڑا لمبا نام تھا چونکہ پیر راجا ہے نا اس کو بیجاپور کا رہنے والا تھا بیجاپور کی بیجاپور بیجاپور نا بیجاپور کرناٹک کا کر رہنے والا تھا اس نے ٹیچرنگ کورس کیا کہ ٹیچر بنے گی ہے اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیا بنائے گا مسکین کو ٹیشنگ کروں کا کورس کیا انگریزوں کا دور تھا پھر کورس پورا کرنے کے بعد ٹریننگ کے لیے جو انگریز حکومت بھیجتی تھی تو کوئی درد نہیں کہا ہاں آپ جس شہر کے وہیں مل جائے حیدرآباد میں تو حیدرآباد میں جائے تو ان کو سیٹ ملی ٹریننگ کورس کے لیے مدراس کہاں مدراس میں کہنا ہے ہم دن چار بجے تک ٹریننگ ہوتی تھی مالدار پاپ کے بیٹے تھے اصر کے بعد چار بجے نکل جاتا ٹائم پاس کرنے کے لیے روڈوں پارے کہتے ہیں ایک دن روڈ پر گزر رہا تھا تو ایک انسان نورانی چہرہ ٹوپی لگائے سفید لباس جیسے مین روڈ سے گلیاں گئی رہتی نا گلی سے نکلا جیسے روڈ پر آیا ایک بدبخت پان کھا کر کے پتہ نہیں کتنی دیر سے تھوک جمع کیا تھا اس کے چہرے پر تھوک دیا روڈ پر آتے ہی اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی وہ بیچارہ مسکین جیب سے دستی نکالا اس نے ہی جواب دیتا پوچھا اور آگے بڑھ گیا سمجھ گئے نا کہا میں اپنے آنکھوں سے کون دیکھ رہا ہوں کہا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک انسان کیچڑ اٹھایا جو گلوں پڑتا رہے نا اس کے چہرے پر پھینک دیا پھر بیچارا ٹیشو یہ دستی تو پہلے ہی پان جو تھوکا تھا پاؤ کلو کم تک پتنی کب سے بھرا ہوا تھا سمجھ گئے نا کیوں کبھی دیکھا نہیں دیکھا یہ بھی ایک مصیبت ہے دلی ایئرپورٹ میں اے اے جا رہا تھا ادھر آسام کی طرف تو ماشاء اللہ ادھر بس چلے جانے اسلام ہم ہم <laughs> <laughs> <laughs> کیا ہوم میں سمجھا شاید نہیں سنا پھر کہا السلام علیکم ہم زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سر کا جواب پھر تیسری مرتبہ میں نے کہا ارے یار میں اس کو داڑھی رکھے ہوئے تین بار سوچا اور میں حیدرآباد سے اترا ہم کو کلکتہ آسام طرف جانا تھا تو راستے مل گیا سلام کیا جب بھی سلام کرتا ہوں کیا تو پھر میں آگے بڑھ کے دیکھا پان کھا کر کتنا بھرا ہوا اگر وہاں کم السلام تو سارا تو کھان گر جا کپڑے بند رہے کپڑا بھی خراب رنگ برنگی ہو جائے راستہ بھی ایئرپورٹ بھی خراب اس لیے بچانا وہ اس کو بچانے کے لیے ہو یعنی یہ سلام کا جواب دم ہوم سلاب کا جواب تو پتا نہیں ظالم کب سے بھرا تھوک دیا بیچارا دستی تو اسی میں خراب ہو گئی کیچڑ پھینکا تو اس نے تمیز کا دامن اٹھایا لگا سرمست حسین کہتی میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ کسی مسلمان نورانی چہرہ کالی داڑھی بہترین سفید لباس فرشتہ خسرت انسان نظر آ رہا ہے اور اس کو اس طرح سے ذریع کیا جا رہا ہے مجھ سے نہ رہا گیا میں لوگوں سے کون ہے کہ کتا ہرامی شالا ہے یہ کہ کتا اکبر کہتی ہے جس کی زبان سے کیا بس کتا حرامی سالا پاگل چار کے ملے کہتے ہیں جس کو دیکھو سبھی اس کو کتا کہہ رہی ہیں میں سوچتا ہوں اللہ میں پاس लिए ٹریننگ کے لیے हो गई کمزور ہو گئی کہ انسان ہم کو کتا ہمیں انسان نظر آ رہا ہے سارے مارکیٹ روڈ کے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہوں گے نا کہا جس سے میں پوچھتا کتا ہر پاگل سال کہتے یہ تنگ آ گیا رات میں گیا سوتا ہوں نیند نہیں آتی کہ اللہ یہ عجیب سی یہ کتنی بنا ہماری کمزور ہوگی سارے مارکیٹ کے لوگوں کو کتا نظر آتا ہے مجھے اس <تصفيق> <تصفيق> کی صرف دو نظر کولاتی ہے کاف پریشان ہو گیا رات بھر نیند نہیں آئی کہتے دوسرے دن گھوم رہا تھا مغرب کی اذان ہو گئی ازان ہوئی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دیکھتا ہوں جس کو سارے لوگ کتا پاگل ہرامی کہتے تھے وہ نیت باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز مغری پڑھا میں نے کہا کہ کتا تو مسجد نہیں آ سکتی اور کتا بھی نماز پڑھائے ساری مارکیٹ اس کو کتا پاگل ہرامی سالہ کہتی ہے اور وہ جو ہے میں کیا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کہتے ہیں ایک کچھ پتا چلا اندازہ کچھ گڑبڑی میں بیٹھ گیا وہاں سلام پھیرنے کے بعد سلام کیا مسکی نے جواب دیا میں نے کہا کل آگ کے اوپر تھوکا جا رہا تھا کہا بیٹے کوئی یار نئی ٹھیک نہیں سالوں ہو گئے یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں لیکن میں تو ہی دعا کرتا ہوں اللہ دیکھو اللہ جیسے تو نے مجھے ہدایت دیا ان کم وقتوں کو بھی ہدایت دے دے دی پان برداشت کر رہا ہے لیکن گالی دینے کے بجائے ان کو ہدایت کی یہی اہل حدیث علما کا کردار ہوتا ہے کیوں اللہ کے نبی نے وحد میں کیا فرمایا اللہ دے کہ پانی ڈیرا جا رہا ہے خون صاف ہو رہا ہے مرہم پتی ہو رہی ہے اور زبان سے اللہ دے کہ اللہ انہوں نے تیرے نبی کو پہچانا نہیں اس لیے کر رہے اللہ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہمارے اہل حدیث علما اور دعا میں ہی چیز پیدا ہو جائے کہتے ہیں پانی کوئی بھی آتے روزانہ کی بات ہے کہاں ہرانی پاگل کتا آپ کو کیوں کہتے سالہ گالی کیوں دیتی تھے کہاں بیٹے بات اصل میں اہل حدیث ہو گیا ہوں کیا نام ہے میرا نام عبد القادر بادشاہ ہے کیا نام ہے عبد القادر اللہ اکبر شاہ اسماعیل شہید کی برکت ہمارے دعاقر مبلگین کی برکت موڑا محمد علی رحمت اللہ علیہ کی برکت نواب عرقان کی ایک بیٹی کے وجہ سے اتنا انقلاب فوری طور پر لیڈیز کیا ہوتے ہیں کہ بیٹے شرک نہ کرو اور وہاں تو درگاہ کے ساتھ پش تھے کیا چلے آ رہے تھے مجاور وہ بھی شرک ہے ہاں اردو کو ضمانت اردو مرجن سے پڑھے ہی ہوئے تھے عبد القادر پاشاہ نے کہا خود سمجھایا جتنی باتیں بتا رہے تھے وہ دل پر نوٹ ہوتی جا رہی تھی کہتے ہیں وہی بیٹھے بیٹھے میں نے بھی کہا اگر اتنا اچھا مذہب اہل بھی تو ہم بھی اہل بنتے گیا تھا ٹیشر ٹیوشن کرنے کے لیے اللہ نے کوئی اور راستہ ہموار کیا اہل بھی ہو گئے کہتے ہیں کہا بیٹھو میں تم کو ایک کتاب دیتا ہوں اندر گئے کتاب لے کے آئے تقویت ایمان چھوٹی سی کتاب چند کر کے ہمیں تقویت المان پکڑا دیا تقریب المان پڑھا پکڑ لیا کہاں اس کو پڑھ سکتے ہو کہا پڑھنے اردو میڈیم سے پڑھا ہوں کہ کیا نام ہے کہا میرا نام سید سرمست حسین کہا تمہارا نام میں نے عبداللہ رکھ دیا کیا رکھا عبداللہ رکھ دیا بہرحال اب ٹریننگ سب چھوڑا سب سے پہلے تقویت المان لی اپنے گھر آئے اب درگاہ پر بیٹھے اور اپنے باپ کو اپنی ماں کو سمجھانا شروع کیا لیکن لوگ باس نہیں آئے وہاں سے چھوڑ کر کے وہ چلے گئے رائے تر کہاں چلے گئے رائے تر جب انہوں نے یہ کتاب تقوت المان پڑھی سرمست سید سرمست حسین نے تو دیکھا ملفا محمد مورنا محمد اسماعیل کہتے ہیں جیسے تک ایمان پڑی ٹھان لی اللہ میں اب شادی کروں گا اگر تو نے اللہ مجھے بیٹا دیا تو میں بھی اپنے بیٹے کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا شادی ہوئی پہلا ہی بیٹا پیدا اس کا نام رکھ دیا محمد اسماعیل اللہ اب بیٹا اسماعیل ہے ہم اس کو پڑھنے کے دیں گے امرتسر گئے گزربی خاندان سے علم حاصل کیا مور سناء اللہ امرتسری سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد آئے اور کتاب و سنت کی دعوت دینا شروع کیا رائے درگ میں اب ہنگامہ کھڑا ہو گیا جھگڑے لڑائی انگریزوں کا دور تھا انہوں نے انگریزوں نے کہا مسجد میں جھگڑا ہوا کہا تمہاری زوہر کا وقت کتنے بجے انہوں نے کہا سوا بارہ بجے ہو جاتی ہے تمہارا ہم تو ڈھائی کے پہلے نہیں پڑھیں گے آپ نے کہا کافی کوئی جھگڑا نہیں ایک وقت دونوں کی نماز کا ہوتا تو جھگڑا ایسا کرو پہلے مونا اسماعیل نماز اذان دے کے اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو بعد میں تم لوگ آ کر کے اپنی نماز پڑھنا ایک کورٹ نے فیصلہ کیا بعد میں انہوں نے سوچا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے جا کر کے باقاعدہ انہوں نے کیا کر لیا اپنا یہ اپنی ایک مسجد بنائی اللہ نے توفیق دی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا مدرسے کے نام رکھا جامعہ محمدیہ کیا نام رکھا جامعہ محمدیہ رائے درگ کیا رائے درگ ساؤتھ انڈیا کا مسل کتاب و کا یہ پہلا جو آج تک قائم ہے یہ ادارہ ہے سمجھ گئے نا اور پھر وہی مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ نے جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑی خیر و برکت سے نوازا پورے علاقے میں مناظر دعوت و تبلیغ کے ذریعے بہت بڑی جماعت قائم ہو گئی سرمست حسین کے بیٹے یہی مشہور مولانا محمد اسماعیل رائے درگی تو اس طرح سے اللہ نے بڑی برکت کی ہاں جو دو آد بھیجے گئے الحمدللہ انہی انہیں دو میں سے اٹھارہ سو میں جو شہید جنگ بھی بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اب یہ جو تھا الحمد ہماری یہ دعات انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کام انڈر گراؤنڈ چہر اور باقاعدہ کتاب و سنت کی دعوت دینے شروع کیے لیکن اگر ایتوں کو پتا چلا تو پانچ مقدمے ڈبلو ڈبلو ہینٹر کو بلایا اس پورے انڈیا پر قبضہ کرنے میں آج سب سے زیادہ رکاوٹ ہم کو کس کے ذریعے ہوئی تھی سمجھ گئے نا تو دس سال محنت کرنے کے بعد ڈبل ہینٹر نے بتایا یہ اہل ہدیش ہیں اہل حدیش ہے کہ شروع سے لے کر کے آج تک ہمارے لئے خطرہ بنے تو آہیں آئیں کا بھی انہیں سے خطرہ ہے پھر اس نے مقدمات دائر کے پانچ نہایت خطرناک مقدمات قائم کیے اور مقدمات قائم کرنے کے بعد بہت سارے علماء کو سولی پر لٹکایا اس کو کالا پانی اتارا الحمدللہ اس طرح سے کارواں چلتا رہا جہاد تو انگریزوں سے ختم ہوا میدانی انڈر گراؤنڈ ہوتا رہا لیکن پھر ہمارے علماء نے آگے بڑھ کر کے شیخ القلمیہ میاں حسین محدث دہلوی جب بارہ سو ہجری کے اندر شاہ کا حمت اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ آنے لگے تو سارے ہندوستان ایک علماء چاہتے تھے یہ مدرسے ولی اللہ کا جانشی ہمیں بنا دے شاہ صاحب صاحب لیکن شاہ صاحب بالکل خاموش تھے بالکل کسی نے کچھ نہیں کہا جب ہجرت کرنے لگے تو میاں صاحب کو بلایا اور ایک لیٹر تیار کر کے ان کو دے دیا اس طرح سے ولی اللہ کا مدرسہ جو دشاہ ولی اللہ کا اب کلی طور پر کس کے ہاتھ میں آ گیا شیخ کل بھی ندی روسے محدث زہلوی اب محدث زہلوی کے بعد اہل حدیث تاریخ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں بچہ بچہ جانتا ہے کہ میاں صاحب کی برکت سے پورے بر سگے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اتنے علماء پیدا ہو گئے کوئی محدث کوئی مفسر کوئی حافظ الحدیث کوئی فکر کوئی مفتی کوئی شارح حدیث اس طرح سے معاملہ اتنا عام ہو گیا الحمدللہ کہ اب دنیا میں جہاں جاؤ کوئی نظر آئے نہ آئے لیکن ماشاءاللہ اللہ کیا خیال ہے کسی مسجد میں جاؤ چار بجے جاؤ گے تو وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ سمجھ گئے نا دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے کوئی ملے نہ ملے لیکن زور سے آمین بولنے والا ملا رہتا ہے اور انہی برکتوں میں سے جو شاہ اسماعیل میاں نظیر حسین انہی کی ایک کڑی ہے شیخ بات سمجھ چلے شیخ بس آگے جمعہ نہیں پڑھیں گے کیا مشکل ہے چلو ان چلیں انشاءاللہ جمعے کے بعد شیخ نے جو شیڈول بنایا تو وہ ذرا رہ گیا ہے انشاءاللہ دونوں حصے آج پورا کرنے گیا اور ان